اللهم ربنا ألہمنا رشدنا و أعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وفقنا لما تحب و ترضى آمین یا رب العالمین مطالع قران حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس مجالس میں ہو رہا ہے آج اس کے تیسرے حصے کا دوسرا درس ہے جو سورہ لقمان کے آخری رقو پر مشتمل ہے پچھلے کچھ دروس کے برعکس آج ہم ترتیب یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اس رقو کی تلاوت بھی کریں گے آیات مبارکہ کی اور ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں گے اس لیے کہ رقو طویل ہے سترہ آیات پر مشتمل ہے وقت کی کفایت کے پیش نظر بجائے علیحدہ علیحدہ تلاوت اور ترجمے کے ہم ان دونوں کو یکجا کر رہے ہیں تو آئیے کہ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سے ایک رواں ترجمہ کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سما بروجا بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے و جالفی ہا ساجم و, و اور رکھ دیا اس میں ایک چراغ اور ایک چاند روشن و ہوی جال لبن نہ فتن اور وہی ہے کہ جس نے بنا دیا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے تعاقب میں لگا دیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لمن اراد ان یز کرا ہر اس شخص کے لیے جو چاہے نصیحت اخذ کرنا یاد دہانی حاصل کرنا او اراد شکورا یا چاہے احسان مند ہونا وہ عباد الرحمان الزین یمشون عالد ہونا اور رحمان کے بندے رحمان کے محبوب بندے پسندیدہ بندے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے نرم روی سے وضاخا تب ہو جاہلو نہ سلامہ اور جب ان سے الجھتے ہیں جذباتی لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام اور رخصت ہو جاتے ہیں بلزی نہ یبیتو نہ رب جدم اور وہ لوگ کے جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر والذین یقولون رب برس عنا عذاب جہنم اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دور کر دے ہم سے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو ان آزابہ کانا غراما یقینا یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے لاگو ہو جانے والی شے ہے انہا سات مستقروں و مقامہ یقیناً وہ بہت ہی بری جگہ ہے مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور عارضی تمگاہ ہونے کے اعتبار سے بھی ولزین اعزا انفقو لم یوسریفو ولم یقترو وکان ابئی نزال کا اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کمی ہی کرتے ہیں نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ ہوتا ہے ان کا رویہ اس کے بین بین اس کے ماں بین اس کے درمیان ولدین مع اللہ اللہ آخر اور وہ لوگ کے جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ولاقت الفسلتی حق حرم اللہ اللہ بلحق نہ نہیں قطعی کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ ولا یزن اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں وہ می فلزالے کا یل کا اور جو کوئی کرے گا یہ کام پہنچ کر رہے گا اس کی پاداش کو جو راف لہول آزاد و یوم دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن یخلد فی مہانا اور رہے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش ذلیل اور خار ہو کر علام تابا سوائے اس کے جو توبہ کرے وہ آمنا اور ایمان لائے وہ آمل عملن اور عمل کرے اچھے عمل فلاب دل اللہ حسیات ہم حسنات تو یہ وہ لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے وہ کام اللہ غفور اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا وہ من تابا و اور جو کوئی توبہ کرے اور پھر عمل کرے اچھا فیم نہ ہوں یتوب اللہ تو یقیناً وہی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کا حق ہے ولزین اللہ یشد الزور اور وہ لوگ جو جھوٹ پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے ویزا مرو بلف مرو کہ اور جب ان کا گزر ہو جائے کسی لف شے پر تو وہاں سے گزر جاتے ہیں باعزت طور پر اپنے دامن کو بچاتے ہوئے بلزین اعزاز کے روبے آیات ربے ہی اور وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے لم یخیر رو آلئی ہا سم تو نہیں گر پڑتے ان پر اندھے ہو کر اور بہرے ہو کر ولزین یقول ربنا حب لنا من ازوا دا وزوریات نا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک و جالنا متقی نہ اماما اور بنا دے ہمیں متقیوں کے آگے چلنے والا متقیوں کا پیش روح یوجزون عرفت بما صبر یہ ہے وہ لوگ کہ جن کو بدلے میں ملے گا بالا خانہ ان کے صبر کے سبب ان کے صبر کے تفیل اس کے تفیل کے انہوں نے صبر کیا ویولقنفی ہا تحیت وسلامہ اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ خالدین افیہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش حسنت مستقرم و مقام بہت ہی عمدہ جگہ ہے وہ مستقل جائے قرار کے طور پر بھی اور عارضی کے کے اعتبار سے بھی قل اے نبی کہہ یا ما بے بکم ربی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری لولا دعاؤ کم اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا فقط کزب تم تو تم نے جھٹلا دیا ہے فسو ف یقون تو اب یہ تم سے چمٹ کر رہے گا اس کی پاداش تم پر لاؤں صدق اللہ العظیم اب اس ترجمے کے بعد ذرا ہم تجزیہ کر لیں مضامین کا تمہیدی طور پر پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ مطالعہ پرانے حکیم کے منتخب نصاب میں ہم کس مقام پر ہیں اس وقت یہ تیسرا حصہ ہے پہلے حصے میں جامع اسباق تھے سورت العصر آیت البر سور لقمان کا دوسرا رکو حامی مسئدہ کی آیات پھر دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے سورت الفاتحہ پھر سورہ عال عمران کے آخری رکوع کی آیات پھر سورت النور کا پانچواں رکوع پھر اس کے بعد سورہ تبابل مکمل اور بالآخر سورہ قیامہ اب یہ تیسرا حصہ جو ہے اس کا موضوع ہے عمل صالح سورت العصر میں جو لوازم نجات بیان ہوئے جو شرائط نجات بیان ہوئی ان میں سے دوسری شرط عمل صالح اس عمل سالے میں جو ترتیب ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں پھر نوٹ کر لیجئے بڑی سائنٹیفک ترتیب ہے ان حصوں کی جو ہم نے اس تیسرے حصے میں جو اسباق شامل کیے ہیں ان کی کہ سب سے پہلے ایک فرد کی حیثیت سے انفرادی سیرت و کردار کا کیا نقشہ ہے انسان مطلوب قرآن کا کیسا ہوتا ہے اس کے کیا خصائص ہیں اس کے کیا اوساف ہیں اس کی کیا صفات ہیں اس میں بھی دو درجوں میں سب سے پہلے یہ کہ تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں وہ بنیادیں کیا ہیں وہ فاؤنڈیشن کونسل ہے جن پر تعمیر سیرت یا علامہ اقبال کے اصطلاح میں تعمیر خوبی کا پروگرام جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ پھر ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت اس کے خد و خال کیا ہے تو ہم اس وقت اس مقام پر ہیں اس لیے کہ پہلا سبق جو سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات سورہ مارچ کی ہم مضمون آیات پر مشتمل تھا اس میں تعمیر سیرت تعمیر کردار تعمیر خودی انسانی شخصیت کی صحیح رخ پر تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اس رقو میں صرف یہی ایک مضمون نہیں ہے چونکہ ہم پورا رکو شامل کر رہے ہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ اس میں کچھ مضامین اور بھی ہیں اور ان مضامین کی ایک ترتیب بڑی عجیب ہے ترکیب کو دین میں رکھیں اس رکوع کی کل سترہ آیات ہیں پہلی دو آیات اور آخری ایک آیت تین آیات ان کا تعلق ہے حکمت ایمانی فلسفہ ایمان سے جب ان کا مطالعہ کریں گے ہم تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وہ سبق جو ہم نے اپنے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں بنیادی طور پر پڑھے ہیں ان کی ایک اجمالی ان کا ایک اجمالی ارادہ ہو جائے گا اللہ تعالی کی معرفت کے ذرائع کیا ہیں ایمان باللہ کے حصول کے راستے کون سے ہیں یہ ابتدائی دو آیات میں اور بیستے انبیاء اور اصول کا مقصد کیا ہے یہ آخری آیت میں تیسرا جو ایمان ہے ایمان بالآخرہ آخرہ اس کا چونکہ بہت گہرا تعلق عمل کے ساتھ ہے اصل محرک کے عمل جو ہے وہ ایمان بالآخرہ آخرہ ہے تو وہ در حقیقت درمیان میں دو مقامات پر آیا ہے اس رقو میں اور اس میں ایک خاص اسلوب جو آیا ہے وہ منفرد صرف کسی ایک مقام پر ہے قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کا جب تقابل کیا گیا ہے تو اس کے لیے جو خاص اسلوب آیا ہے اس کے اعتبار سے یہ مقام یہ رقو منفرد ہے پورے قرآن حکیم تو ایک تو یہ مضمون ہے کہ جو ہمارے منتخب نصاب کے حصے دو کا مضمون ہے اصلا۔ اس کے بعد شروع سے آپ چلیں گے تو پہلی دو آیات کے بعد پانچ آیات اور آخری آیت سے پیچھے ہٹیے تو اس سے پہلی پانچ آیات یہ ہے ہمارا اصل سبق ان دس آیات میں سات یا آٹھ اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں آج کا عنوان میں دے رہا ہوں علامہ اقبال کے ایک مصرے کے حوالے سے کہ کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن یہ مومن کی دل آویز شخصیت اس کے خد و خال کیا ہے ایک تعمیر شدہ شخصیت میں یہ کر چکا ہوں پچھلے سبق کے ضمن میں کہ ایک عمارت بنتی ہے اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اصل مضبوطی تو اسٹرکچر پر ہے لیکن وہ اسٹرکچر تو بڑا بھولا سا بھدا سا کھڑا نظر آتا ہے اب اس کی تزئین ہوتی ہے آرائش ہوتی ہے فنشنگ ٹچس دیے جاتے ہیں اس کے لیے روغن ہے دل آویزی تو اس میں ہے حسن اس میں ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ اصل استحکام جو ہے عمارت کا وہ تو سٹرکچر پر ہے وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ پر نہیں ہے تو وہ جو اصل سٹرکچر ہے انسان کی شخصیت اس کی سیرت جو مطلوب ہے وہ تو درس اول میں آ چکا ہے اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا سات یا آٹھ اوساف تھے ذہن میں تازہ کر لیجیے اس لیے کہ اصل بیس جو ہے ہمارے اس درس کا وہ سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات ہیں اس میں سات اوساف بیان ہوئے ہیں کہ جو فاؤنڈیشنز ہیں کارنر سٹونز ہیں بندہ مومن کی شخصیت و سیرت کی تعمیر کی. اولا نماز میں خوشبو بالآخر نماز کی محافظت یہ دو تو اوساف ہیں نماز سے متعلق تیسرا وقت تھا وزین احمل لغو مور دون احرا ان لغف لا یعنی باتوں سے اجتناف چوتھا وقت تھا ولزین احم ال زکات فائلون تسکیہ نفس کے لیے مسلسل کوشہ رہنا اور خاص طور پر اپنا مال خرچ کرنا اس کے لیے اس کے بعد پانچواں بص آیا جس کو ویسے آیات تو اس میں دو ہیں لیکن اسے ضبط شہوت و لزین احمل فروج ہند حافظ اللہ علاسواد ہند او ما ملک اتحمان ہوں غیر العملین فمل ورا ضال کفلاک احم چھٹا اور ساتواں بس ایک آیت میں آیا امانت کی پاسداری اور افائے عہد و لذیل احم ل امانات واہدہم راہول اس کے بعد پھر وہی آیت آ گئی و لذیل احمل واتم یہ سات اوصاف ہیں یہ فنڈامنٹلس ہیں ازرو قرآن اور میں نے لفظ استعمال کیا تھا یاد ہوگا سلوک قرانی یہ سلوک قرآنی کا نقطہ آغاز ہے تعمیر سیدت کا جو پروگرام قرآن دیتا ہے اس کے یہ اس کے کارنر سٹونز ہیں اس کے فنڈامنٹلس ہیں آٹھ میں نے اس لیے کہا کہ امانت ہی کا ایک اور جز ہے کہ جو سورہ مارچ کی آیات میں علیحدہ کر دیا گیا وہ لذین احم بے قائمون وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں گواہی بھی امانت ہے اصل میں تو سات یا آٹھ ساتھ اور سات پھر یہاں آپ دیکھیں گے کہ دس آیات میں سات یا آٹھ ہی اوصاف آئے ہیں یہ میں بعد میں جب ہم لفظ بلس مطالعہ کریں گے تفصیلات تو اس کی وضاحت کر دوں گا لیکن میں ابھی تجزیہ کر رہا تھا اس رقو کی سترہ آیات کا پہلی دو آیات آخری ایک آیت اس کا تعلق ہے فلسفہ ایمان سے حکمت ایمانی ادھر سے پانچ ادھر سے پانچ دس آیات یہ ہے ہمارا اصل سبق اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین ہے اس کے اعتبار سے کہ وہ دل آویزی جو ہے مومن کی شخصیت کی اس کے نمایاں خصائص اس کی خصوصیات اس کی علامات اس کے اوصاف کیا ہیں اب بالکل درمیان میں آ جائیے چار آیات ہیں جیسے حدیث میں ایک لفظ آتا ہے جوف النل رات کا پیٹ رات کی نماز جو ہے تحجد وہ جوف النحل رات کا پیٹ درمیانی حصہ یہ نہیں کہ فجر سے پہلے متصلن تھوڑی دیر قبل اٹھڑے ہوئے اور چند نوافل پڑھ لیے یہ تو فجر کا زمیمہ آپ نے بنا لیا مقدمہ فجر ہے یہ تحجد نہیں وہ جوف الحل میں ہوتی ہے اسی طرح اس رکوع کا جوف ہے درمیانی چار آیات اور یہ فلسفہ دین کا بہت اہم اور بنیادی مضمون ہے لیکن یہاں میں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں حکمت و فلسفہ ایمان اور حکمت و فلسفہ دین ان میں فرق ہے دین ایک پورا نظام زندگی ہے اس کی جڑ ہے ایمان اس کی فکری بنیاد ہے ایمان اس ایمان کے بنیاد پر ایک پورا نظام زندگی وجود میں آتا ہے ایک معاشرت ایک معیشت ایک سیاست انفرادی شخصیت اس اعتبار سے خاص طور پر جو اجتماعیات انسانیہ ہیں اسلام کا نظام معاشرت اسلام کا نظام معیشت اسلام کا نظام, اسلام کا نظام سیاست اس میں سے بالخصوص کہ بنیادی شہر نظام معاشرت اس نظام معاشرت کے جو فنڈامنٹلس ہیں جو اصول ہیں جو فلسفہ ہے وہ درمیانی ان چار آیات میں اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت کا ایک اہم موضوع ہے توبہ توبہ کی حقیقت توبہ کی شرائط توبہ کی عظمت توبہ کا مقام یہ در حقیقت قرآن کے فلسفہ اخلاق کا بہت اہم موضوع تو یہ ترتیب ہے درمیان میں چار آیات جن کا تعلق دین کے نظام سے ہے فلسفہ دین سے انتہا پر ایمان کا فلسفہ حکمت ایمانی درمیان میں پانچ جمع پانچ دس آیات ہیں جو اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین چل رہی ہے اس کے اعتبار سے وہ ہمارے اس سبق سے متعلق ہیں اب آئیے ہم کا سلسلہ بار بل بز مطالعہ شروع کرتے ہیں تبارک اکل لذیذ نفس سمائے بروجا بڑی بابرکت ہے وہ ذات وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے تبارک کا یہ باب تفاعل ہے تفا اور اس کا ایک خاصہ ہے مبالغہ بہت بابرکت اس میں مبالغہ ہے برکت کا بڑی بابرکت ہے وہ ذات لیکن یہاں اب نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ برکت کہتے کسے ہیں یہ لفظ ہمارے ہاں عام مستعمل ہے اللہ برکت دے مبارک ہو آسمانی برکات زمینی برکات قرآن مجید میں یہ لفظ سوائے ایک جگہ کے یہ صرف اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوا ہے تبارکا اور نو مرتبہ آیا ہے اور اس میں سے تین مرتبہ اس سورت الفرقان میں آیا ہے جس کا یہ آخری رقوع ہے سورت الفرقان کا پہلا لفظ بھی یہی ہے تبارک الضر الفرقان یقون نظیرہ بڑی با برکت ہے مذات جس نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے وہی تبارکا کا لفظ ہے جس سے یہ آخری رکو شروع ہو رہا ہے عام مفہوم برکت کا کیا ہے خیر کثیر جس شے میں جو بھی خیر مزمر ہے اگر اس کا ظہور کثرت کے ساتھ ہو تو یہ برکت ہے لیکن یہ کہ اصل میں نغوی اس کی اصل کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا برق اصل میں کہتے ہیں اونٹ کا جو سینہ ہے یہ ہے اس کا برک اور اونٹ جب بیٹھتا ہے اپنے سینے کے اوپر ٹک جاتا ہے اب وہ جم گیا تو یہاں سے کسی شے میں جماؤ کسی شے میں تمکن کسی شے میں ٹھہراؤ یہ در حقیقت اس لفظ کی اصل لغوی بنیاد ہے اور ظاہر بات ہے جب کہیں ٹھہراؤ ہوتا ہے جباؤ ہوتا ہے تبھی جو خیر ہے وہ پھر اس کا ظہور ہوگا انسان شیکی ہے یا کوئی صورت حال ایسی ہے جگرگو ہے ہر وقت تو پھر اس میں سے جو خیر ہے وہ برامد نہیں ہوتا باقی قرآن مجید نے خاص طور پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے ایک تو قرآن کے لیے کتاب مبارک کتاب الزل نہ ہو کا مبارک ان نے ہی بھلے یا اور ایک بارش کا پانی معام مبارک اب اس دونوں میں نوٹ کیجئے بارش بھی زمین کے خیر کو برامت کرتی ہے زمین میں جو رویدگی ہے اس کی جو صلاحیت ہے زمین تو پڑی رہتی ہے بے آب و گیا اس میں حیات کے زندگی کے کوئی آسار نہیں ہوتے بارش برستی ہے اسی میں سے کا لاتا ہے اسی میں سے فصل اجتی ہے تو پانی ذریعہ بنا ہے زمین کے خیر کو برامت کرنے کا اسی طرح قرآن ذریعہ بنا ہے انسان کی روح میں اس کی باطن میں اس کی شخصیت میں جو اللہ نے خیر ودیت کیا ہے اسے برامت کرنے کا تو ماں مبارکہ اور کتاب مبارکل باقی تبارکا اس شکل میں جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے اگرچہ ایک شخصیت بھی ایسی ہے جس کے لیے مبارک کا لفظ قرآن میں آیا وہ حضرت مسیح کے و جالنی مبارک نئی نہ ماکن تو واؤسانی بسلات و حیا باقی یہ لفظ کسی کے لیے نہیں آیا ہے